اللہ محمد السلام علیکم و رحمۃ کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں شاجد نمبر پانچ سو اڑتالیس اور ایک سو نوے پانچ سو اڑتالیس دعوت شریف کا شعبے تک کے درست کی تعداد ہے ایک سو نوے جو ہے اوراد ہتھیار کا جو ہتھیار ہمارے سلسلے لباس جو ہے اصما الحسنیہ میں ہیں اور تو تین درس بطور مقدمہ جو ہے مجموعی اصما الحسنہ اور ان کے وید کرنے کی ترقی اور ان کے فیوزات ہاں حوید کرنے شرم حیض ہے کیسے حاصل ہوگا اس سلسلے میں آپ لوگوں کو دیا تھا اور آج جو ہے جو ہے آسما الاحسین میں شابل افضال اللہ کی جلالہ اللہ کی تفصیل سے بحث کرنے سے پہلے کیونکہ جتنے بھی جو ہے اسماع الحسنیہ کی کتابیں ہیں جس میں انہوں نے اس موضوع پر کچھ لکھا ہے سب نے لفظ جلالہ اللہ سے بحث کرنے سے پہلے اس کی خصوصیات آثار فوائد سے بحث کرنے سے پہلے لفظ ہو ہاں جی ہو سے بحث کیا اس میں اعظم ہو سے بعض کیا وہ میں بھی جو ہے اس رائش پر چلتے ہوئے آج شاملوں کو ہو کے بارے میں ہا واؤ ہے ہاں جی تو اس حو کے بارے میں میں جو ہے آپ لوگوں کو خوش ہو سکو اللہ و حت ہے الا اللہ اللہ ہُو ہے اس طرح بہت سی جگہوں پر یہ مبارک کرمہ موجود ہے ہو کا لفظ اس ہو کے بارے میں علماء اور اہل معرفات ترقت کے بزرگوں کا اسلام کا کیا رائے اس سے چلے میں آپ لوگوں کو خوش آرائز پیش کرنے کی کوشش کروں گا ہاں جی تو یہاں جو ہے آج کے درس میں جو ہے لفظ جلال اللہ کی خصوصیات پر تفصیلی بات کرنے سے پہلے کیونکہ وہ تمام علماء و محققین جنہوں نے اصما الحوسنہ پر تشریحات لکھے ہیں انہوں نے اس میں جلالہ ہو پر بہت ہو پر جو ہے پہلے توضیحات لکھے ہیں اور اس کو سب سے پہلے آصما اللہ کی پھر میں سب سے پہلے ہو لکھا اور اسے بھی ازما الحسنہ میں سے قرار دیا ہے ہو کو بھی آسما اور میں سے قرار دیا اسی سلسلے میں آپ لوگ گزارش آتی ہیں پہلے کئی نقات ہیں نقطۂ نمبر یہ ہیں کہ ہمارے استاد جو ہے نیک نام نام کا ایران میں ہمارے استاد تھا استاد عرفان تھا وہ ہم سے ہم تصوف کی کتابیں پڑھتے تھے اور آسماں اور حوصلہ کی بھی کچھ تشریحات ہم ان سے پڑھا تھا تو فصوص الحکم وغیرہ ہم نے ان سے بھی خوش پڑھے تھے تو ہمارے جو ہے استاد عرفان فرمایا کرتے تھے کہ ہو لفظ ہو جو ہے باطن اللہ ہے اللہ کا باطن ہے باطن اللہ ہے اور اصل میں صرف ایک حروف ہے جو کہ ہو ہے واو جو ہے اشباح کی وجہ سے پیدا ہو کو ذرا کھینچنے سے واو پیدا ہو کے ہو ہوا ہے اور ہوا ہوا ہے ورنہ اصل میں صرف ہو ہے صرف ہا ہے جس جی طرح ذات احدیت کا کوئی جس نہیں اللہ کی ذات کے بارے میں تمام مسلمانوں کا کہتا ہے اس کا کوئی جس نہیں ہے ہاں وہ یکتا ذات ہے اس کا کوئی جز نہیں اسی طرح اس حقیقت کو ظاہر کرنے والا ذات احدیت کی حقیقت کو ظاہر کرنے والا اسم ہو ہو ہے اور ہو کا بھی کوئی جس نہیں ہے صرف ایک حرف ہے اب ایک حرف کو پھر جذب نہیں ہوتا ہے ہاں تو یہ ہو جو ہے ذات احدیت کو اظہار کرتے ہیں یہ بھی جو ہے اسی طرح ایک جاس کیا وہ اس موافقۂ مصمع ہے یہ وہ جو حقیقت اللہ باطن اللہ کو بیان کرتے ہیں اس کا نام ہے تو یہ اسی حقیقت کے جو ہے موافق ہے تو اولیاء الہی اس اسم مقدس اس کا وظیفہ جو ہے سلوک میں اواخر میں دیتے ہیں ہیں اولیاء الہی جو ہے سیر سلوک کے باب میں شاگرد تربیت کرتے ہیں فرماتے ہیں یہ ہو آخر میں دیتے ہیں شروع شروع میں ہو کا وجفہ نہیں دیتے ہیں اور آخر میں دیتے ہیں تب وہ معرفت کے ایک درجے پر پہنچ گیا پھر اس کو یہ سب مقدس بطور وجفہ دے دیتے ہیں تو یہ ایک نوطہ جو ہے ہو کے بارے میں بدآ اپنے استاد سے نہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے کتاب دوسرا نوطہ جو ہے کتاب تفسیر القرآن ایک روحانی جو ہے تفسیر ہے کتاب تفسیر القرآن صدر المطعین ہاں جی ایران میں جو ہے یہ آب و فلسفی اور حکیم شاہ تھے جس نے فلسفہ اشراق اور خشلۂ بالسینہ کو جمع کر کے ایک ایک حکمت مطالعہ کے نام سے ایک فلسفہ ایجاد کیا تھا یہ کتاب طالب اور دس جلدوں پر ہے تو آپ کی ایک تفسیر ہے اس تفسیر میں جو ہے فرمات کتاب تفسیر اور قرآن صدر مطالعین کے تفسیر جلد جو ہے نمبر ایک میں صفحہ نمبر ستائیس پر اس مقدس اسم کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ومن نوادراسکار شریف المدوحتی کتب اصحاب یا القلوی یاہو یم اللہ یا من لا ہو اللہ ہو یا من لا الہ اللہ, اللہ جی آپ فرماتے ہیں اصحاب قلوب کے نادر پسندیدہ اور شریف اسکار میں سے یہ ہے رمن یعنی نوادر ازکار بہت کم شاد و نادر ہاں جی پسندیدہ ازکار میں سے الکتاب عالمارحت کی پھر کتب اعصا القلوب میں الکتاب کے آل قلوب محل دل جو صوفی بزرگ ہیں اولیاء اللہ ہیں عالمارحت ہیں ہاں جی ان میں جو ہے جو سب سے نوادر ازکار اور شریف ترین ازکار ہیں وہ کیا ہیں وہ میں جو نقل ہوا وہ یہ ہیں یاہو یامن لاہو اللہ ہو اس طرح ذکر ہوا ہے دوسرا ذکر یا من لا اللہ اللہ یہاں بھی جو ہے شکل میں ذکر ہوا ہے تو جو ہیں اساب قلوب کے نادر پسندیدہ اور شریف اشکار میں سے ایک یہ ہیں کہ اللہ لا اللہ ہاں جی اسی طرح یا ازل یا ابدو یا دہر یا دیہار یا دیہور جامن اللہ یہ جو ہے دعائیں جن میں سب سے زیادہ لفظ خو کا ذکر ہے یہ فرماتے ہیں اصاب قلوب میں کتابوں میں پسندیدہ اور شار ترین ازکار میں سے جو اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے اور پھر نیز جو ہے یہی ہے بزرگ جو ہے ہاں جی صدر متعلق جو ہے اسی کتاب کے صبر نمبر 28 پر یہ تفسیر کی جو ہے ہاں جی اس کے صفر نمبر 28 پر صدر مطالعین جو ہے ان کا اپنی تفسیر ہے ہاں جی اپنی تفسیر کے جو ہے سفر نمبر اٹھائیس سے اس کے جلد اول سفر نمبر اٹھائیس پر جو ہے آپ امام غزالی سے نقر کرتے ہیں امام غزالی سے نظر کرتے ہیں امام غزالی نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ان کا لا الہ الا لاء اللہ, اللہ کا ذکر ہے یہ توحید الاوام یہ عوام کے توحید ہے اپنے اپنے عوام اپنے آپ کو معاہد بنانے کے لیے اپنے توحید کرار کے لیے وہ اس اسم کا وجفہ کر دیں لا الہ الا اللہ توحید العوام ہے وہ لا الہ اللہ اس میں اللہ جب ہو آیا کوئی محبت نے سوائے اس پاک ذات کے یہ توحید الخواس ہے اس سے زیادہ جو ہیں اللہ کے خواص بندوں کا ہے اور وہ آخری جو ہے و لاہ آخر لاہو اللہ لا یہ توحید اخص الّث لاہ لا یہ توحید اخص الخص اللہ تعالیٰ کے خاص ترین مقرر بندوں کا جو ہے یہ ذکر ہے لاہ لا تو پھر آپ جو ہے شد المطعین فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے امام غزالی کا یہ کل پسند آیا کیونکہ اس حقیقت کے قرآن و برحانی دونوں اس حقیقت کی و برحان دونوں تائید کرتا ہے یعنی یہ توحید کے تین مراحل ہیں پھر آپ قرآن پاک سے دلیل کے طور پر فرماتے ہیں لا تۃ تمالآر ہاں جی لاخر لا اللہ جو لا ال قرآن پاک میں موجود ہے اور اللہ کا ذکر بھی لا للہ بھی قرآن میں ہے لا اللہ بھی قرآن میں ہے شورہ نمبر جو ہے اٹھاسی ہیں آیت نمبر اٹھائیس یاد ہے عیت نمبر اٹھائیس شورہ نمبر جو ہے تو انہوں نے تو یہ زعاد پیش کیا لا الہ الا الباغ میں اس کے دلیل موجود ہے اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کل شین ہال ہاں جی کا معنی ہے کل کُلشین ہالغن کا مانا کہ ہر چیز میں ہونا ہے اس کا معنی ہے لاہو لاہو یعنی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں اس کا انعام میں اور اللہ ال شاہ کا معنی کل شین کُلشین ہال الشاہ کا معنی ہے الا ہے صرف ایک ہو یعنی ایک حقیقت کو اس بات کرتے ہیں باقی تمام حقیقتوں کو نہ کرتے بس یہ کلمہ لاہو اللہ ہو جو ہے دلالت کرتے ہیں کہ غایت توحید یہی کلمہ ہے ہاں جی یعنی لاہو اللہ ہو غایت توحید ہے توحید کی انتہا ہے یعنی اس سے بہتر توحید الہی کو بیان کرنے کے لیے سے جامع الفاظ بیاں کی نہیں ہیں مختصر او جامع الف اللہ ہوں کوئی حقیقت نہیں اس کا میں سوائے اسے ایک ذات کی حقیقت کے جو کہ ذاتِ حالیہ تو یہ دو یہ متعلق جو ہیں کتاب کتابیں جو ہے صدرالدین شیرازی کی جو کتاب تفصیل سے میں نے آپ کو یہ دو مطلب جو ہے نقل کیا تھا ہاں جی اب ایک اور کتاب ہے السنت والجماعت کے قالم دین نے لکھا ہے فرسی میں ہے اسما الرحنا کی شرح میں آج کتاب میں روح الواح کی شرح اسماعیل ملک الفتح یہ کتاب ہے اس کے تالف جو شہاب الدین احمد اسمعانی ہیں چار سو اکاسی میں پیدا ہوا ہیں اور پانچ چونتیس میں حیر قمری ان کو فوت ہوا ہے تو آپ اس کتاب کے صفر نمبر دو پر لفظ خو کے بارے میں فرماتے ہیں حفرمات بھی دن کی مانی ہو فرماتے ہیں جان لو ہو کا معنی کیا ہے مانا ہو او, کا مانی او ہو کا معنی وہ کے معنی میں ہے درمیان عوام تاہو حنج یا اللہ تعریف نہ کر دی با اللہ تعریف نہ کر دی بر مراد گوندے واقف نہ کر دی عوام کے لیے جب تک جو آپ ہو سے اللہ مراد ہے اللہ جا اللہ کی بات ہو آ جائیں یا ہو کہ تشریح اللہ کے ذرائع سے جب تک نہ کریں عوام کو پھر اس ہو سے کیا مطلب ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتا اس کے مطلب پہ وہ ان کو آگاہی پیدا نہیں ہوتے صرف وہ کہیں گے تو ان کو کوش سمجھ میں نہیں آئے گا ہو اللہ کہیں گے تو پھر ان کو ہاں اس حوش و مراد اللہ کو سمجھ میں آ جائے گا اما خواص و اہل اختصاص جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ مردان میدان دین, دین دین کے دین کے جو ہے میدان میں ہاں جی علم عمل معرفت کے ساتھ چلنے والے لوگ خداوندان عین الیقین اور وہ لوگ جو علم الیقین کے معرفت میں عین الیقین ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے کے منزل پر ہیں کہ دل صافی دھر ان کا دل صاف ستھرا ہے ہمت عالی بلند ہمت رکھتے ہیں سینہ خالی سین میار کی قدلتوں سے پاک تو یہ لوگ چوم سر یہ لوگ جو ہیں چوم بارز زبان گویندے براوت بس ایسے لوگوں کے زبان پہ جب جاری ہو جاتے ہو عظیم کالمہ جز حق جلالوا محو میں ایشان ال یہ لوگ جب ہو زبان پہ بولتے ہیں تو ان کا اس سے مراد صرف اللہ ہی ارادہ ہوتا ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی جو ہے ان کا جو ہے اس سے ملاد نہیں ہوتا عظیم کالمہ جز حق جلال محو میں ایشان ان کے ذہن میں نہیں والا والیقت جو ہے بس حقیقت میں دلی عباعت مصفع حو سے ہو کے معنی کو درا کرنے کے لیے جب بھی ہو سنیں اللہ ذہن میں آنے کے لیے دل دماغ میں آنے کے لیے دل عباعت مصفح ایک صاف ستھرا دل چاہے سینہ بےہدا محلہ اور ایک ایسا سینہ چاہے جو ہدایت سے مزین ہو باطنی قابول حق نہ مہیا ایسی باطن رکھتا ہو جو حق کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہو تو پھر تا حقیقت ہوئی تاکہ خدا کی حقیقت جو ہیں بروے مقصوب کرتا تاکہ اس ہو کی حقیقت حقت ہوئے دینی اس ہو کی حقیقت اس پر مشروب ہو جائیں اس پر واضح اور اشکار ہو جائے